يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا فكيرا ونساءا واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله فقد خاف صوتا عظيما أما عباد فإن خير لهديث كتاب الله وخير لهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر البدول محدثاتها وكل محدثة بنعة وكل بجعة ضلالة وكل ضرارة في الناس صعود بالله السميع يليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأفيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين قدر قاني نوجوان ساتيو جی صورت الفار کے پی آئ خراب کی ہے جو آج کتے کا موضوع ہے اسلام میں اخلاق کا بہت ہی اونچا محاور مرتبہ ہے کہ نبی علیہ اللہ اسلام نے اپنی بے کا ایک بڑا مقصد قرار دیا ہے کہ دنیا کے اندر اخلاق ہسنا کو عام کر دیا جائے آپ نے انما ان اس کو جو سن من افلاق لوگو اللہ نے ہم کو دنیا میں اس لیے رسالت اور نبوت اور اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے کہ اخلاق حسنہ کو عام کر دیا جائے اسلام میں اخلاق کا اتنا اونچا مقام مرتبہ ہے کہ نبی رہے فلاف شاہ سماتے ہیں ما من نیزان من حسن. قیامت کے دن انسان کے نام ہے آواز ہزاروں جو نیکیاں وزن کی جائیں گی تو تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ اخلاق ہے اخلاق سے جب بھی آپ آئیے کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے اپنے اے اپنے چہرے مبارک پر نگاہ پڑتی تو آپ فرماتے اللہ متماخل کی بحسن خل کی ہے میرے رب جس طرح سے ہمیں ظاہر شکل صورت بہت اچھی بخشی ہے اللہ ایسے ہی ہماری باتیں ہمارے اخلاق کو تو اچھا بنا دے یہ نہ برابر دعا مانگا کرتے ہیں رسول اللہ صلاحی اللہ ان کو درا جام وام بھی آیا پیڈا اے لوگوں تمہیں معلوم ہے ایک مرد مومن لائب لوگو درا جٹس آیا دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات میں اللہ تعالی کے لیے سہج گزاری اور رات بھر عبادت کرنے والوں کا اجرا اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرد مومن اپنے اخلاق کی برکت سے حاصل کر لیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق ہفنا سے نوارے اور آج بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنوارے انہیں اخلاقیات ایک, ایک بہت بڑا اچھا اخلاق بلکہ بہت سارے اخلاق رسنا کی دنیا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ہم سب بھائی بھائی بن کر کے رہے انمن اخوا المن و اب المن اللہ تعالیٰ مومنی تمام آپس میں بھائی بھائی ان نم اخوا تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنایا ہے نبی علیہ صلاف خانے ساتھ سناتے ہیں المن و اب ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوا کرتا ہے اسی अब اب اپنے के کے اندر ہر آدمی مختلف का کا ہوتا ہے کوئی گرم कोई ہے کوئی سب مزاج ہے کوئی زمان کا دیب ہے کوئی زمان کا, کا بڑا اچھا ہے مختلف علاقے مختلف زبان مختلف سبائے اور مختلف مزاج کی بنا پر اور پیچھے شیتان لگا ہوا ہے کبھی کبھی ہم لوگوں کے اندر بڑا قریبی نہ ہوں نبی رہے تو سامنے اے خود کا دیتے اے وہ سن لو ان شیطان, شیطان آج تم سے مایوس ہو گیا اب اس جزیرے کے اندر شیطان اپنی عبادت تم نمازوں سے نہیں کروا سکتا ہے لیکن شیطان کے پاس ایک حربہ باقی رہ گیا ہے تمہیں شرکت نہیں کرا سکتا تمہیں بے دین نہیں بنا سکتا لیکن ایک حربہ اس کے پاس ہے وہ برابر اختیار کرتا رہے گا استعمال کرتا رہے وہ کیا ہے آپس میں لڑاتا رہے گا لڑانے کی کوشش کرتا رہے گا یہ آپس میں اختلافات اس ہو جاتے ہیں کچھ جھگڑے ہو جاتے ہیں جس سے ایک دوسرے سے کچھ تنازع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اپنی ہائی چارگی اور اپنے معاملات کو اچھا برقرار رکھنے کے لیے فرائض میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مساغت کر لو اور اگر تم دیکھتے ہو کہ ہاں تو مسلمان بھائی آپس اپنے اختلاف کر رہے ہیں تو تمہارا بیٹھ کر کے تماشا دیکھنا کام نہیں ہے مزید ان کے اختلاف کو ہوا دینا کام نہیں ہے اور تم یہ نہ کہو وہ دونوں جانے ہمارے ہمیں کیا ان کی لڑائی سے پڑی ہوئی نہیں خرا ایک میں سے اللہ تعالیٰ ان کا من ہوا پاس لکھو اے مو تم وہ آپس میں دوسرے کے بھائی بھائی ہو اس لیے پاس لے ہوئی نہ جب کبھی تم بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف پاکے ہو جائے کہیں تنابو پیدا ہو جائے اور جھگڑے لڑائی کی بات آ جائے تو تمام مومنوں کا یہ فریضہ ہے پاس ہو بہ نا اپنے بھائیوں کے درمیان مسالحت کراؤ اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ شاہ سماتے ہیں ان نہ من ممنوع الرحمر <تُرْحَمُون> ایمان والو اگر تمہارے مسلمان بھائی آپس میں لڑنے لگے اور دو بھائیوں کے درمیان تنازع پیدا ہو جائے تو بیٹھ کر کے تماشا نہ دیکھو ہم اسے تیار نہ کرو پاس میں او مینا ببحم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو مطالف کراؤ اللہ تعالیٰ سے کرو اللہ جی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کو رحمتوں کا دروازہ آپ اپنے اللہ رب ان کو, رحمت ان کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمتوں برکت کے دروازے اسی سلسلے میں میں نے وہ آئے شروع کی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو وہی نے اپنی جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں ان کو دور کر لو مطالعہ کر لو کس کا ہے پیار کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈھرتے رہو وہ بھی اللہ اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ کرتے رہو یہ تین چیز چار چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے نمبر ایک تک اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈھرتے رہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنی آپ کو بچاؤ نمبر دو واقعہ اپس میں اگر اطلاع ہو جائے تو اس کی اصلاح کر دو نمبر ایک واقع اللہ کے اطاعت کرتے رہو نمبر چار برسو رہو اور اللہ کے رسول کے کام کرتے رہو بل تم امنی اگر تم وہ بھی پڑھ کر کے دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو اگر تم نے سب کو نظر انداز کر دیا اور تم نے ہمارا گلے سے نکال کر کے پھینک دیا اور دو مسلمان بھائیوں کو میں لڑتے ہی تم نے چھوڑ دیا یا تمہارا اپنا ذاتی کسی سے تنازع ہے اور اس کی تم اصلاح نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ایمان میں ہے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو یادہ موسلی اللہ نے حضرت انقراہ تالا ہوتی ہے اور خدبہ دیتے ہی ہوئے آپ نے خدبہ دیتے ہی ہوئے آپ ہنس پڑے اور اس قدر آپ ہنسے کہ آپ کے دن مبارک نظر آئے اتنے عمر شاہ رضی رسول اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ارخک اللہ سنگھ نکا ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ ویسی ہی خوشی نصیب فرمائے لیکن آ ذرا بتائیں آپ اچانک خدبہ دیتے ہوئے ہنسنے کیوں لگے آپ نے ساتھ بنایا بات سب یہ ہے مجھے حسی بات پر آئی کہ ان رائے کو ابھی باغ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دو بندوں کو دیکھا اور دونوں سنڈے اپنی حساب کتاب کی پریشانی اور قیامت کی حوالنا کی اللہ رب العالمین خوف خواب ڈر کی بنا کر پھینکنے کے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہیں ایک مدعی ہے اور دوسرا مدعا علیہ ہے ایک بندہ یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین یہ جس کا حساب کتاب آپ لے رہے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ بڑی طبیب حریف اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ معاف کر لیکن بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں اس کو معاف کرنے والا نہیں ہوں اللہ تعالیتے ہیں تم نے دنیا میں اس کو گالی کیا اس کے ساتھ تم نے زیادہ کیا آج یہ اپنا حق لمال رہا ہے اس کا حق ادا کرو اس کے بعد ہی آگے بات بڑھے گی تمہارے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا پہلے اس کا حق ادا کرو وہ بندہ پریشان ہو کر کے رو پڑتا ہے کہتا ہے من اے اللہ سوال میں اس یا حق کہاں سے ادا کروں ہمارے ہماری ساری بیٹیاں ہم نے دنیا میں کسی کو بالی دیا تھا ہم نے دنیا میں کسی کے جیون کیا تھا ہم نے دنیا میں کسی کو ستایا تھا وہ سارے لوگ ہماری ساری نیشیاں دے کر کے چلے گئے فلاورت تھی وہ جب یو کمیشن میری نیکیہ تو سب دوسرے لے گئے ہماری نیکیہ ذرا برابر باقی نہیں اب میں اس کا حق کہاں سے ادا کروں وہ بندہ کہتے اللہ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں دو ہم نے دنیا میں کہیں کیس کہ دائر نہیں کیا ہم نے اس سے مطالبہ نہیں کیا ہم نے آج حج کے میدان دی تیری عدالت میں اپنا حساب اپنا بدلہ لینے کے لیے جس کو چھوڑ رکھا تھا آج مجھے پورا پورا بدلہ لینا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں بندے تیار نہیں اس کا پورا پورا بدلا دے انسان جب پریشان ہوا اللہ تعالیٰ میاں پریشان تو ہوتے ہو ذرا دائیں گائے آگے پیچھے دیکھو اچانک آپ فرماتے اس کی نگاہ اوپر کی طرف تھی تو کہتے من من من والمرجان او اچانک یہ میرا حساب ہم سے اپنا بدلا لینے کے لیے تیار ہے لیکن ذرا یہ بتا کہ یہ ہم نے اتنی ہم نے بڑے آلیشان ہمیں چادی ہمیں شادی کے محل نظر آ رہے ہیں مغل منل اور ایسے آلشان محل نظر آ رہے ہیں جن کی دیواریں تو شادی کی ہیں سکھت ان کا سونے کا ہے اور اس کے ڈیکوریشن جو کیا گیا ہے وہ بہترین قسم کے چمکتے ہیں کہ ہیرے جواہرات موتیوں سے یہ محل اللہ تعالیٰ ربدہ ایسے نبی جنہ یہ عالی شان محل جس کی بنیاد شادی کی ہو جس کے سونے کو اور جس کے دن کو اللہ تعالیٰ تم ایک قسم کے بہت ہیرے جواہلات کا رکھا ہے ذرا متا لہائی کے نبی گھارا لہائی کے صدیق نہ لہائی کے تحیر نہ یہ عالشان محل کس نبی کے لیے رہا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ہے یا موساد علیم اللہ کے لیے ہے یا نورا خان کے لیے ہے یا کسی اور نبی کے لیے ہے اللہ رقم کسی نبی کے لیے میں نے نہیں بنایا اچھا اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقی ہوتا ہے بتا یہ کس صدیق کا ہے کس نبی کے صدیق کا ہے اللہ تعالیٰ کماتے نہیں ہم نے صدیق کے لیے یہ محل نہیں بنائے ہیں یہ عالشان محل موت ہیرو جواہرات سجائے آج اس بنرے یہ کسی نبی کے لیے نہیں ہے کسی صدیق کے لیے نہیں ہے پھر کہتا اللہ تعالی جب یہ نبی کے لیے نہیں ہے اور صدیق کے لیے نہیں ہے تو نبی اور صدیق کے بعد تو موقع آتا ہے شہید کا یہ ان کے شہید یہ آج اس محل اپنے کس شہید بندے کے لیے بھی تیار کیا ہے جس نے تیرے کرنے کو بلند کرنے کے لیے دشمنوں سے کتار کرتے ہی اپنی گرد میں کٹائی ہیں اللہ تعالی بتا یہ نبی کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں ہے تو یہ کس شہید کے لیے کیوں نے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کماتے ہے میرے بندے نہ میں نے یہ آجان محل اپنے کسی نبی کے لیے رکھا ہے نہ صدیق کے لیے رکھا ہے اور نہ شہید کے لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ پھر کس کے لیے رکھا ہے رہو ہم نے اس کو تیار کر کے رکھا ہے حضر کے میدان میں آج جو بھی اس کی قیمت ادا کر دے گا یہ محل اس کو ہم دے دیں گے قیمت سے ملے گا یہ فریج ملنے والا ہے یہ کسی کے آماد اور وہاں دنیا کے نیکیوں سے خوش ہو کر کے اس کے لیے ہم نے نہیں بنایا ہے یہ آج تان محل ہم نے اس کے لیے بنایا ہے جو آج کی قیمت ادا کر دے اب بندہ پریشان ہوا بھی ساری نیکیاں دوسرے لوگ لے کر کے چلے گئے سب لے کر کے چلے گئے اور ہمارے پاس اب کچھ رہ بھی گیا ہے ادھر بندہ کہتا ہے یہ راہر آلویس یہ ہم نے اس کو کبھی توڑا نہیں ہم نے ہم نے اس کو اس سے دنیا میں بدلا نہیں لیا بس ابھی یہ کہ سے ہم قیمت کو نہیں اور آج یہ بہن نظر آ رہا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے تو آپ کہتے نہیں ہم نے پوچھا کسی صدیق کے لیے آپ کہتے نہیں ہم نے پوچھا کسی شہید کے لیے کہا نہیں اور نہ تعالیٰ ہماری جو قیمت ادا کر لے دنیا میں چھوٹا سماتان کے بنانے میں تو یہ اتنی ساری زندگی گزر گئی یہ جنت اتنا آبی شان ہے جو کسی تعلق کا نہیں کا نہیں لوہے کے طریقے کا نہیں جس کی بنیاد اور جس کی دیواریں شادی کی ہوں جس کی چھت سونے کی ہو جس کی سیڑیاں سونے ہو, کی سونے ہو، اور جس کا ڈیکوریشن ہے دلو اور مرجان تحریر قسم کے ہیرے جواہرات ہوتیوں سے تیار کیا گیا ہو اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میاں تم کو پریشان ہوتے ہو اس کی قیمت تیرے پاس موجود ہے بندہ کر کے تھا ہمیں تو جنگت سے جانے کی فکر یہ محل کی قیمت ہمارے پاس کہا ہے آپ نے فرمایا اندرافی کا اپنے اس مسکین بھائی کو معاف کر دیتے معافی دے رہی ہے قیمت بنیادی یہی اصل اس کی قیمت ہے کہ اپنے بھائی کو تو معاف کر دے اللہ کے ساتھ بنتے نے اس کی نالن میں کہا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اب اللہ حرفی سے نظام لا دیو آپ نے حدیث میں آن کی جی اور فرمائیں اہم مسلمانوں ہو آپ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ متاثر کراؤ دو بھائی لڑ رہے ہیں ان کے احترافات کو دور کراؤ ان کو لڑتے ہی نہ چھوڑ دو دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا مسالحت کرا دینا یہ بہت بہترین خور ہے کہ حل کے میدان میں بھی اللہ دو موبلوں کے درمیان صلح کرا رہا ہے اس لیے اس حریدے کو ادا کرو اب اس طرحات کو ختم کرو اور دو بھائیوں میں دو گروہوں میں دو پارٹیوں میں اگر مسلمان بڑھ جائیں ان کو چھوڑ نہ دو اور مٹانے اور اس طرح کو دور کر کے بھاری بھائی بنانے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ اس فریدے کو ادا کرنے کے نبی میں بھی فرمائے آتے ہیں جب اس نے کہا اللہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ہمیں یہ محل میں جانا چاہیے اب وہ بیچارا بڑا بھی چیل لو بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے اللہ اس کے جھان پہ چھوٹ گئی لیکن سنا تھی ہم نے جتنی لیٹیاں کیا تو سب کو لے کے اب ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ مظلوم منڈے کو کہتا ہے تو نے اس کو معاف کر دیا تو نے اس سے مصالحت کر لیا اس لیے میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور تجھے حکم دیتا ہوں کہ خود اجادہ ہوں اکیلے جنت میں نہ جاؤ اپنے اس بھائی کا دھیان رکھو اور اپنے ساتھ اس کو بھی جنت میں لے کر کے چلے جاؤ اسی لیے پرانا پاک کہتا ہے مسلمانوں ستوا اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو پورا کو بتاؤ اگر تم سارے دنوں میں معمولی سے کچھ چینا کبر ہوئی ہے تو قیامت کے دن اللہ آنا تمہاری مساغب کروائے گا اور مساحت کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ سما کے سیتان میں اگر اپنے بھائیوں کے متعلق کچھ جینا کپٹ بھی رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کی دلوں سے نفرت اور تین کا کپٹ کو نظار کر کے دونوں کے دلوں کو دلوں کی علامت کو محبت میں تبصیل کر کے جنت میں داخل میرے بھائی جو ضرورت ہے ساتھ سنایا ارے مانو ارے رکوم ارے اس میں رکوم بے افتر من وصنع وصنع کیا تم کو بتاؤں تمہاری جب بھی نقلی روزے نقلی سرکار اور خیرات سے بڑے نیکیاں کیا ہیں اور بڑے آماد کہاں بتاؤ کہاں لیکر میں کہا بڑا یار رسول اللہ آپ ضرور بتائیں صرف نقلی روزے نفلی نماز نقلی حج نقلی صدقات اور خیرات سے بڑی نیکیاں کیا ہیں آپ نے ساتھ نایا اصطلاح ہو ساتھی بھائی آپ اپنے اگر بھائیوں سے کچھ نفرت کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس بگاڑ दूर करके کر کے مصالحت کر لو اللہ تعالیٰ اللہ تراتی یہ مسالحت کر لینا اور دنوں کی صفائی کر لینا تمہارے نسلی روزے نسلی روزے نسلی حد اور نسلی زکات اور خیرات سے بھی جا رہا اللہ تعالیٰ کے یہاں الباب کا سبب بنتا ہے نبی رہے خانے ساتھ سنایا امام بخاری احمد اللہ تاریخ طبیل کے اندر نقل سوچ کے ساتھ میں اس گاہو گاطل بھائی سب سے ریلی سب یہ ہے سے سب سے بہترین صدقہ یہ ہے اصلاح کی میں کہ آپس میں انسان کی راہ کو دور کر کے مصالحت کر لے اپنے اصلاحات کو ختم کر کے اپنی نفرت کو محبت میں تبدیل کر لے یہ سب سے بڑا سب کا ہے ہم حرت ابو اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اب یہ ہے سراب صاحب نمایا ماں ماں ابن و آدمہ آدمی اب سرو میرا صلاحی سرا کی اتنا ہے وہ خود کی ہسن آپ نے ساتھ کمایا آدم کی اولاد بہت نیک نیکامال کرتی ہے لیکن آدم کی اولاد میں سب سے بہترین امر اللہ تعالیٰ نے تیر کو قرار دے رکھتا ہے نمبر ایک نماز کی پابندی جو آج کا مسلمان سال بھر میں ایک مہینہ پابند رہتا ہے ایک مہینہ عباد اللہ بن گیا عبد الرحمان بن گیا مسجد والا بن گیا اور گیارہ مہینے سے ایمان بنا رہے تو دوست بنا لیتا ہے یا ہمارے کچھ بھائی ہفتے میں ایک دن بڑی پابندی کرتے ہیں تو ہفتے میں آ نماز پڑھنے کے لیے جمعے کو اور جمعے کے بعد ہفتے بھر کی چھٹی ہے اور کچھ نمازی ایسے ہیں کہ جنہوں نے چار وقت کی نماز پڑھ لیا اور فجر کے وقت بستر پہ لیتے رہے اور سونے کے رہے کی شیتانستر کے منہ میں پیسہ وجاس کر کے چلا جائیے کبھی کبھی دور کیا تم نے بستر پر پھٹنے کے بعد تو سوئے ہو رہتے ہو جانتا ہے ابھاؤ کہیں افاڑی حریف آپ رواتے ہیں انسان کو تھمکیاں دے کر کے شیتان فبی میں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے نم ارئی سو جاؤ رات ابھی بڑی لمبی ہے تاکہ شیطان جب آدمی عربی سو جائے نمازی سو جائے تو شیتان اس کے منہ میں پیشاب سنجاس کر کے چلاتا ہے اللہ ہو اور وہ بھی ایسے لوگ بڑے مستر بنے ہیں نا ان کو چاہیے جس کا سب سے پہلے اٹھنے کے بعد چائے چاہیے جس کا نام کیا رکھا ہے تھے کی رکھا ہے ایک سنجاس شیتان نے سنجاس کیا شیتان نے پیشاب کیا اوپر سے گرم چائے بھی کر کے اس کو آپ نے اپنا بھی, بھی بنایا اپنے سنجاس کو تو سنجاس پھینچتے ہو اور شیتان کے پیشاب اور سنجاس کو ہو افسوس کی بات ہے آپ کے ساتھ میں اے مسلمان سب سے بہترین عمل جو ہے نماز کی پابندی ہے نماز کے بعد آپ نے فرمایا سب سے بہترین عمل ہے آپس میں مسالحت کر لینا کروا دینا سب سے بہترین تیسرا عمر ہے آج فرمایا اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ سے دبا کرو یہ تینوں جو سب سے دیر قرار دیے گئے ہیں اللہ ان تینوں کی پابندی کرنے کی تو بھی نتی سمائے الحمد للہ واحم اللہ تعالیٰ نے مشاہد کروانے کی وہ سندھ آمان جن کے لیے اللہ نے جن پر ازر عظیم رکھا ہے ان میں میرے بھائیوں بہترین امر ہے مشاہد کرنا اور اپنے بھائیوں کے درمیان مطالعہ کروا دینا سوچی نہیں ایک آپ ہی لگے دوسرے لڑ ان کے درمیان مصالحت کروا دینا نمبر دو آپ کا کسی سے تناؤ بڑھ گیا ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لیں مصالحت کر لیں یہ دونوں خریدیں ہیں اللہ تارے اللہ, اللہ, اللہ نے عظیم کا وعدہ کیا ہے اللہ لا خیر فی کثیر من یہ کانا خوشی کرتے ہوئے تم بے کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہو اور سارا ٹائم پاس کرتے ہو تمہاری ان بیٹھکوں میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے لا خیر فی جما من علامن ہمارا من صدا قیم بہترین مجلس جو ہے جس مجلس میں غریبوں سے مسکینوں پہ مدد کرنے کے صدقہ خیرات کرنے کی ربط. ہر حرکت دلائے جانا چلا ابلا ہند بہ نار علام ہمارا بے صدا قیم صدہ خیرات کی بات کی جائے یا لیپی پھیلانے اور برائی بٹانے کی بات کی جائے یا اور الناس یا لوگوں میں وہ کروانے کی بہت کی جائے اللہ سناتے ہیں جس مجلس میں جس مقام پر چند مسلمان بیٹھ ہیں اور یہ دور فکر کرنے لگے ہمارے دو مسلمان بھائیوں کے اندر اختلاف ہو گیا ہے دو پارٹی ہو گئی ہے ان کے درمیان ایسے کو کروائیں اور کس طرح کر کے ان کے اختلاف کو دور کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی مسجد میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اگر اصلاح کے ساتھ بیٹھ جائیں اصلاح کے ساتھ بیٹھیں اپنی سرداری نہیں باقی رکھنا چاہتے اپنا فراس پتن نہیں جاری رکھنا چاہتے اور فراہم یا مروا دلہ اللہ کی رضا کے لیے جو انسان یہ کام کرنا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں الغریب کی آمد کے دن اس کو ہم اجرے عظیم عطا کریں رہے اللہ تعالیٰ سب کو حرجیم حاصل کرنے کی نصیب فرمائے اور اگر ہم نے دوستی اور تاہری کیا تو حجیب سن لو حای اللہ ہو تار ہو ہماری رسم کہتے ہیں امام تر ملی امام ہے امام نے سی اور امام امام اللہ رابی ہیں کہتے ہیں کہ نبی ہے ساتھ ہمارا مانو سن لو ٹھیک میں کب رکھوں میں دیکھ رہا ہوں میں کر رہا ہوں کہ تم سے پہلی امتوں میں جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہوئی تھی وہ بیماریاں تمہارے اندر ہی جی کے جار کے چلی آ رہی ہیں اللہ کے رسول نے جس تھا اور تھا پہلے تم دارو امن کیوشیوں کے چار کے مطابق آہستہ آہستہ تمہارے اندر گھس رہی ہے اور آج تک پلین کے اسپیڈ سے چلی آ رہی تھی اور آنے کی ضرورت نہیں اب تو بنانے کی जरूरत ہے وہ بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہو چکی ہیں آپ ایسا ہے ہمیں کب نا تم پہلی متوں میں تو بیماریاں تھی تمہارے اندر بھی وہ پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں وہ الحسد چاہے حسد کرنا اللہ سک اپنے بھائیوں کے اپنے بھائیوں کے مال پر دولت پر ترقی پر خوشحالی پر ہندو پر تو ہمیں حسد نہیں ہوتا حسد ہوتا ہے تو اپنے اترمار بھائیوں پر حسد ہوتا ہے آپ نے ساتھ منایا یہ دو بیماریاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں ایک حسد ہے اور دوسری آپس میں نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے آپ ساتھ میں سن لو یہی بیماریاں ہیں جو پہلی امتوں میں پیدا ہوئی تھی اور پہلی امتیں تباہوں برباد گئی نہیں برباد ہو گئی وہی اب آدھا حسن کی بیماری اور آپس میں نفرت تھی اناج تھی اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے نفرت کرنے کی بیماری جب پیدا ہو گئی آج حالت یہ صرف بیماری نہیں یہ حالت ہے حالت کہتے ہیں اس سورے سے کسی کی جائے اس کو یہ حالتہ کہا جاتا ہے آج میں جس طرح سے حلق جس طرح سے حل اس سورے سے سر کے پال چھین دیتا ہے ایک سال اس طرح पास نہیں رکھتا ایسے دونوں ماریا تمہارے چیل کو چھیل کے پھینک دیتی تمہارے امن میں تمہارے گفتار میں کردار میں دنوں میں چیل کی کوئی رمت باسی نہیں رکھتے پھر آپ نے ساتھ منایا ولبی نفسی بے ری اے میرے صحاب لوگ سن لو ولبی نفسی جس کے کمرے میں میری ہے لا تل جنگ ہرتا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ بھی نہو من وہ لا تم اور وہ بھی اس وقت تک نہیں تم ہو سکتے ہرتا ہر جب تک کہ آپس میں تمہیں دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو اور آپ خطاب کر رہے ہیں مجاہدین سے مہاجرین سے تحراروں سے اپنی کردے کٹانے والے صحابی کرام کو آپ خطاب کر رہے ہیں اے لوگوں لوگ اس سات کی قسم تم نے ہجرت کیا ہے تم نے اتحاد کیا ہے تم یہاں لائے ہو اور بڑی بڑی نیتیاں کر رہے ہو ہماری محبت تمہیں نصیب ہے لیکن جن میں ہوں اتنی نیتیاں تو کر چکے ہو لیکن وہ بھی کے لیے تنگت پہ جانے کے لیے ابھی تمہیں اور گوبند بننے کی ضرورت ہے لا تک بولو گنڈت ہتا تو مینو دنت پہ نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ ورا سو مینو اور گوبند نہیں بن سکتے حتا تھا جب تک ہتاتا تر مینو نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ نہ بنو ہر ساتھوں اور وہ بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس آپ اپنے اپنے دلوں کی نفرت حسد حرد انار نکال کر کے پھینک نہ دو اور اس کی جگہ اپنے بوبنگ بھائیوں کی محبت نہ پیدا کر لو تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے آج بار پھر اولا اب الرحم اللہ شیل جو سب سے تو میں تم کو ایک بات بتاؤں کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو مومن بھی بن جاؤ گے اور مومن بننے کے لیے محبت سر رہے یہ مومنوں کی محبت کو اور تمہارے دنوں میں بھائیوں کی محبت کو ہمیشہ باقی رکھنے والی رہنے والی چیز ہے کیا بتاؤں صحابہ کرام نے کہا برا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ سرایا اب اس طرح نہ بھائی نہ تم جب بھی تمہارا مسلمان بھائی نظر آئے کلب آگے بڑھاؤ اور کچھ کہے تھے اب تلا تمہارے علیکم کرو آپ نے ساتھ سمایا اللہ نے سلام میں بڑی برکت رکھی ہے اگر تم نے اگر تم نے اپنے بھائیوں سے سلام کیا سلام کی برکت سے اللہ نہٹانا تمہارے دنوں میں محبت پیدا کرے گا اور جب محبت ہو جائے گی تو تم مومن بنو گے اور مومن بن جاؤ گے تو دن میں جاؤ گے اس لیے بہت ہی ضروری ہے چھوڑ دو گڈ مارننگ گنا کر لو ایک چھوڑو تو سلام کو چھوڑو اس میں کوئی برکت نہیں ہے برکت ہے اس نام میں جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا اور اس نام سلام کو دنیا میں تمہارے لیے پھیلانے کے لیے اور تمہارے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں اس کو نازل کیا ہے ایک ہی نام ہے اللہ کے اجماحنے سے جو اللہ نے ہماری امین پھیلانے کے لیے زبیل پر اتارا ہے وہ ہے اخسلام اختلاف ملکوں میں محل ایک ہی نام ہے تو اللہ نے پھیلانے کے لیے اور اس نام میں اتنی برکت اللہ نے نہ رکھی ہے اگر یہ نام اللہ کا پھیلاؤ گے تو اس سے تمہارے دل کی نفرتیں دور ہوں گی. اللہ اس نام کی برکت سے محبت پیدا کرے گا اور محبت پیدا ہوگی تو عبادت مکمل ہوگا اور سے مکمل ہو کر چلنے سے گلجا ہوگی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نہیں بنائے محمد بنائے میں متقی بنا بڑے دار بنائے اور مسلح بنائے ایک دوسرے میں آگ لگانے والا پتا پھیلانے والا نہ بنائے جتوڑی ہے لگائی بکھائی ہے ہمارے ترہتب ہے ان سے بات دے کر کے ان کو پہنچانا اور طرح کو اس طرح پیدا کر دینا اس کے دعا اللہ تعالیٰ اس کا قریب محبوب رکھے ارحال جو ہم نے اسلام سے دور ہے اسلام کے قریب رکھے اللہ ہمارے دنوں کی نفرتوں کو نکال کر کے محبت میں تبدیل کر دے ایک دوسرے کا ہمگر ایک دوسرے کا مسئلے کو ہم نے تو بیمار ہے اور ہمارے بھائی جو دنیا سے جا گئے چلے گئے بھی اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کی مسرت اور بخش کر دے اور اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے ہر کی قبر کو جنت کی ادا کر دے, دے بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے دنیا میں آئے مسلمانوں پر مصیبتوں کو اللہ تعالیٰوں کو ختم کر دے اور اللہ, اللہ مسلمان بعد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعزل واليهسان وإيقاء بالقربة وينهاء للفهشاء والمنسر بالفضع يعدكم لعلكم تذكرون واذكر الله يذكركم وادعوه يسترد لكم ولذكر الله تعالى أكبر